میرے دین کے پاس تو اس نظام بدی سے بغاوت کرے, کرے جس جمہوریت کا ہم راگ لاتے ہیں اگر پوری کی پوری دنیا مل کر ایک بات کہتی ہے ساری کی ساری امت ایک بات کہتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے میل نہیں کھاتی تو اسلام کے جوتے کی نوک پر پوری امت کی بات, بات, بات, بات, بات, تا بات, تا بات تا انسان کو انسانوں کی بنائے ہوئے آئین انسانوں کے بنائی ہوئی پارلیمنٹ انسانوں کی بنائی ہوئی اسمبلیوں سے آزادی دلا کر اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں دینا چاہتا ہوں کوئی آئین کوئی قانون ہر کس منظور نہیں ہے ان الحکم اللہ لہٰ قانون ہے تو صرف اللہ کا قانون اس نظام بدی سیبا کے خاطر گزر جائے ہم دولتوں دہشت گرد ہے ان چند نوجوانوں سے کہ جو پہاڑوں میں میرے اور آپ کے مستقبل کی جنگ لڑ رہے جو عمرت کی اور اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں قسم دین کا پیغام ہے دانے در میں سخنے اپنی جان سے اپنے مال سے ان لوگوں کی مدد کیجئے کہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی سرزمینیں چھوڑی اور جو پہاڑوں میں اور غاروں میں میری اور آپ کی اور اسلام کی سرگلندی کی پیار کرنے کی خاطر بڑے شیر سے آدمی جہاں میں ہو آگاد کے ہر کتا میں جوانان ملت کی تکبیر سے اس طرح سے بڑے موت ڈرنے لگے اہتمام کرے عمل کے لیے آج یہاں سے فیصلہ کر کے یہ درست سننے کے لیے نہیں بزیش ہے بزیش کہ ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا یہ عمل کے لیے آپ کے لیے حجت ہے یہ قرآن حجت بن کے اٹھے گا قیامت کے دن قرآن کہے گا کہ میں نے اپنی بات ساری کھول کر رکھ دی تھی یہ سنتے ہی نہیں تھے بدترین مخلوق ہیں وہ لوگ کے جو عقل سے کام نہیں اور وہ اغل کے جو ابراہیم کی عقل تھی وہ اکل کی جو موسا کی عقل تھی کہ اکیلا موسا اپنے بھائی کے ساتھ وقت کے سب سے بڑے تعاون کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اس, بی دے دوستو اس پہ مرنا نہیں چاہیے لاش خوف کرنا نہیں چاہیے آؤ غیرت کے جذبوں کو زندہ کرے آؤ سب مل کے پاس حمیت کرے اے میرے دین کے پس بانوں کو اس نظام بدی س